رضا جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے ان کی سیرت پر آج سے بات کا آغاز ہوگا دیکھیں پھر کتنے جمعوں میں یہ مکمل ہوتی ہے اس کے بعد اللہ نے چاہا اور موقع رہا تو مختصر سا تذکرہ بقیہ چھ جو حضرات آشرا بشرہ ہیں شاء اللہ پر بھی بات ہوگی سعید نامی رضی اللہ تعالیٰ پر بھی بات ہوگی سعید عالی کرم وجہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ صحابی تو ہیں ہی ہیں صحابہ شرف تو حاصل ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو سب سے قریب ترین رشتہ داری کا اعزاز حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور آپ کے دامات بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ صرف انہی سے چلا ہے کیونکہ آپ کی دیگر جو صاحبزیاں تھیں ان سے جو اولاد ہوئی تو ان کی زندگیاں ایسے نہیں رہیں بیشتر حضرات کے نزدیک بعض لوگ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی اولاد کے زندہ رہنے کے قائل ہیں لیکن یہ بات ایسے کوئی بہت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی شادیاں تو ہوئیں آپ کی چاروں صاحبزادیوں کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کی ان کی شادی اپنی خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی ابو ابوالعاس نام تھا بادم مسلمان کو تو اولاد تو ہوئی تھی ان کی لیکن بیشتر مرقین اور سیرت نگار یہ سمجھتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ اولاد زندہ نہیں رہی بعض حضرات قائم ہیں کہ زندہ رہی ان کی اولاد چلی آ دو صاحبزادیوں کی شادی جو ہے یک بعد دیگرے سیدنا عثمان ذنورین سے ہوئی اولاد ان کے ہاں بھی ہوئی لیکن بیشتر حضرات کے نزدیک وہ بچے زندہ نہیں رہے چند مرقین ایسے ہیں کہ وہ ان کی اولاد کے قائل جو اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتفاق اگر دنیا میں آج بھی موجود ہے تو وہ حضرت علی کرم اللہ بچ کے ہی بچے اور امت نے ان کو اس نرال اعزاز کی وجہ سے کہ وہ حضور کے اولاد ہیں ان کے لیے مختلف خطوں میں مختلف اعزازی القاب رکھے ہوئے مثلا عرب کے بعض علاقوں کے اندر حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں. حضرت علی کی اولاد کہنا تو پورا نہیں ہوگا کہ علی وجہ نے حضرت فاطمہ کے بعد اور بھی بہت سارے نکاح فرمائے تھے حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو نہیں کیا تھا حضرت فاطمہ کے بعد کئی نکاح فرمائے اور ان نکاحوں سے بھی اولاد حضرت علی کی ہے بہت سے لوگ دعوے دار ہیں باقی نصر کی اپنی تفصیلات ہوتی ہیں نصرت کا ثبوت ہونا حضر فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ نرینہ ہوتا وہ تین بیٹوں میں سے دو تھے یعنی محسن تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو یہ دو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی اولاد کا سلسلہ چلا تو ان کو بعض علاقوں میں شریف اشریف کہتے ہیں عرب کے بعض علاقوں میں اور ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر ان کو سادات کہتے ہیں سید کہتے ہیں سید عربی کے اندر صاحب اور معزز کے معنوں میں سردار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو آج کل جدید عربی کے اندر تو مسٹر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے صاحب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ایک اصطلاح یہ ہے کہ عام طور پر ان کو سادات کہتے ہیں پھر اس میں تقسیم کرتے ہیں سادات حسنی اور سادات حسینی جو حسین کے اولاد ہیں وہ حسینی کہلاتے ہیں اور جو حسن کے اولاد ہیں وہ حسنی کہلاتے ہیں اور یہ حسینی سادات جو ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی شخص آگے چل کر سیدنا حسین رضی اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں سے صرف ایک ہی زندہ بچے تھے کربلا بھی جن کو امام زین العابدین ان کا نام بھی علی ہی تھی. نام تو علی تھا بہت عبادت گزار تھے بڑے عجیب و غریب فضائل کے حامل تھے اس لیے ان کو زین العابدین کا لقب دیا گیا تھا کہ عبادت گزاروں کی زینت ہیں عبادت گزاروں کی آبرو تو ان کو زین العابدین کہتے اور وہ رہ کربلا میں موجود تو تھے بیمار تھے ان کو بیمار کربلا بھی کہتے تو وہ بچ گئے تھے صرف واحد باقی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی تمام اولاد کے ساتھ بہت سارے صاحبزادوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہی شہید ہو گئے تھے کربلا کے اندر اور حسن رضی اللہ کے اولاد بھی موجود ہے دنیا کے اندر وہ حسنی سادات کے لاتے تو ایک تو یہ احساس حضاری کی اختصاص اور امتیاز کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ترین رشتہ داری چچا کے بیٹے بھی ہیں داماد بھی ہیں اور اولاد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا بھی آپ आप کی آپ کے والد حضرت خاجہ ابو طالب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شفیق چچا تھا اور ساری زندگی ایک مہربان سائے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا فاطمہ بنتے اسد ایک رابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آئی تو مجھے کہا کہ فاطمہ کی عربی کے اندر جمع بنتی ہے فواطم فواطم تو مجھے کہا کہ یہ فواطم میں تقسیم کر دو جتنی فاطمائیں ہیں حضور کے خاندان کی ان میں تقسیم کر دو تو کہتے ہیں میں نے اس کے چار حصے کیے ایک حصہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ فاطمہ بنت اسد یہی جو ہے کی والدہ اور ایک حصہ جو ہے وہ فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک حصے کے بارے میں راوی کہتے ہیں مجھے بھول گیا کہ انہوں نے کیا بتایا تھا صحابی نے کیا بتایا تھا چوتھی کون سی فاطمہ تھی کہ میں نے ان کو بھیج دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی دونوں صاحبزادے بچپن میں فوت ہو گئے لیکن سیدنا علی کرم اللہ بچ کو آپ نے بچوں کی طرح پالا آٹھ سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے کیسے آئے تھے یہ آپ کو بتاتا ہوں سیدنا علی کرم اللہ بچ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے ایک بہت ہی کمزور سی روایت ہے جس کے اوپر مورخین محدسین اور سیرت نگار اعتماد نہیں کرتے اور وہ روایت یہ ہے کہ علی کرم اللہ بچ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے اس لحاظ سے ان کو بعض لوگ مولود کعبہ کہتے ہیں یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا مولود کعبہ تو اس پر یہ جو کعبے میں ولادت ہونے کی جو روایت ہے یہ آ, ثابت نہیں ہے بڑی ضعیف بعض حضرات کے نزدیک موضوع اور بڑی کمزور روایت البتہ حکیم ابن نظام جو حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے ان کے بارے میں روایت بڑی مضبوط ہے کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے علما نے لکھا ہے کعبہ تو عبادت کی جگہ ہے کوئی ولادت کی جگہ تو نہیں ہے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عبادت ہی کی نیت سے ماں گئی کعبے کے اندر اور بعض اوقات بعض پیدائشیں ولادتیں ڈیلیوریز اچانک ہو جاتی ہیں اور اس کا موقع ہی نہیں ملتا کہ زچہ کو یا خاتون کو کسی جگہ پہنچایا جا سکے جیسے آپ سنتے رہتے ہیں سڑک پر ہو گئی گاڑی میں ہو گئی کسی اور جگہ ولادت ہو گئی تو اس قسم کی کوئی اچانک ایمرجنسی صورت حال میں ولادت کعبے کے اندر ہو جانا کہ اگر کوئی والد بہت اس کو حضرت علی کرم اللہچ کے جو فضائل صحابہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کے ساتھ اپنی محبت تعلق ان کا مقام مرتبہ فضی اس میں کہیں ولادت کعبہ کا ذکر نہیں آتا کہ اس کو بھی بیان کسی مستند ذریعہ اگر یہ چیز ہوتی تو ضرور جیسے حقیقت کے حزام کے بارے میں آتی ہے اور صحیح روایتوں کے ساتھ آتی وہ روایتیں تسلیم کی جاتی ہیں تو میں کم میں آپ کی ولادت ہوئی ہے آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا تھا چونکہ ان کے والد کا نام تھا نانا کے نام پر تو ابو طالب نہیں تھے جب وہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ماں نے اپنے بچے کا نام اسد رکھا ہے تو ان کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے عالی نام رکھ تو جناب ابو طالب کے مالی حالات جو تھے وہ کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے ویسے بڑے معزز آدمی تھے اپنے والد جناب عبد المطلب کے جانشین تھے اور اس خاندان کو بنو حاشم کو قریش کے اندر ایک بہت امتیاز حاصل تھا خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کی یعنی بنو حاشم کے بارے میں جو آپ کے روایات ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر تمام قبائل میں سے سب سے افضل قبیلہ اللہ کے ہاں وہ قریش تھے اور پھر قریش کے اندر جو ہے سر آپ درجہ بدرجہ ایک ایک شاخ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا قریش کے اندر پہ سب سے زیادہ بڑا جو تھا وہ کبھی خاندان کہیں وہ عدنان کی اولاد کہ آگے چل کے اس پہ پھر یعنی مختلف اس میں یعنی ایک اگر اس سے بھی پیچھے جائے قریش سے پہلے تو یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عدنان کی اولاد پھر قریش اور اس میں سے پھر خاص طور پر بنو حاشم اور بنو حاشم میں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ جلشان ہونے عبد المطلب کے گھرانے کو اور ان میں سے پھر مجھے اللہ پاک نے چنا منتخب فرمایا تو سعیدہ علی کرم اللہ بج بھی بنو حاشم میں سے تھی حاشمی تھے اور تو ان کے والد کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو طالب چچا بطالب کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور کثیر العیال ہیں بچے زیادہ ہیں تو اگر ہم جا کر ان کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں یعنی ان کے کچھ بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں ایک بچے کی میں لے لیتا ہوں ایک کی آپ لے سے تو حضرت عباس حضی اللہ تعالی نے کہا بہت اچھی بات ہے چلے گئے ابو طالب کو کہا کہ جی اگر آپ ایک بچہ ہمیں دے دیں ایک مجھے دے دیں ایک حضور کا کہا ان کو دے دیں انہوں نے کہا کہ عقیل ان کو چار بیٹے تھے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا ان کے اسلام کا تو نہیں پتہ چلتا غالب المسلمان نہیں ہوئے باقی تین بیٹے معروف ہے تاریخ اسلام میں ایک کا نام عقیل تھا عقیل کو آپ اسلام سے بھی شاید جانتے ہو کہ کربلا کے واقعے کے اندر مسلم ابن عقیل کا ذکر بہت آتا ہے جو جو حضرت حسین کا خط لے کر گئے تھے کوفیوں کے پاس تو وہ انہی عقیل صاحب کے ساتھ تھے سیدہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے جعفر تھے جو جعفر تیار کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی شہادت کے بعد ان کا ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا ان کے جسم کو تو اس نے ان کو جعفر تیار کہتے ہیں موتا کے غزبۂ موتا میں شہید ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بڑی شدید محبت تھی خیبر یہ تو حبشہ چلے گئے تھے اور مدینہ منورہ کی ہجرت کے بہت عرصہ ہی حبشہ کے اندر رہے اتنا عرصہ حبشہ میں رہے کہ وہ ادھر یعنی ہجرت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سال ہجرت کا گزر گیا لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حبشہ ہی میں تھے غزوہ خیبر کے موقع پر جب غزوہ خیبر سے نلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت جعفر بھی تشریف لائے حبشہ سے آپ نے ان کو مدتوں کے بعد دیکھا حبشہ کی ہجرت چھٹے سال میں پانچویں سال میں نبوت کے ہوئی ہے اس کے بعد آپ کا قیام سات آٹھ سال مکہ مکرمہ میں رہا پھر یہ چھ سات آٹھ سال سات سال مدینہ منورہ کے گویا کے پندرہ سولہ سترہ سال کے بعد حضرت جعفر واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کے استقبال کیا ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ آج میرے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ مجھے خیبر کی فتح کے اوپر زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہو رہی ہے جعفر کی واپسی پر مجھے زیادہ خوشی تو وہ تو انہوں نے کبو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے عقیل میرے لیے چھوڑ دو باقی دو ہیں تم لوگ جو جس کو لے لے تو حضرت جعفر نے حضرت عباس نے جعفر کو کی کفالت اپنے ذمے لے لی ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد علی کو اپنے ساتھ لے آٹھ سال کی عمر تو یاد علی آٹھ سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے آپ کے ایک سے اولاد کی حیثیت تھے تھے چچا کے بیٹے اسلام جب آیا تو یہ اسلام جب آئے تومر آٹھ سال تھی آپ کے گھر جب آئے تو ہو عمر اس سے بھی کم کیونکہ اس سے پہلے گھر آ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام گھر آ کر ظاہر ہے اس پر سب کا اتفاق تمام سیرت نگاروں کا مورخین کا کہ سب سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی اور شخصیت وہ اماں خدیجۃ القبر رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی اس پریشانی کا یا اس جو آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت تاری ہوئی تھی اس میں انہی کو شریک کیا تھا تو وہ ایمان لائیں ہیں ان کے ایمان کے بعد کون ایمان لایا ہے یہ وہ ہے کہ سیرت میں اس پر ایک سے زائد اقوال موجود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر ایمان البکر صدیق کا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور کے گھر میں ایک سا اور بھی تھے اور وہ جناب زید ابن حارثہ تھے جو حضور کے ایک طرح سے بیٹے بھی بنے ہوئے تھے آزاد کردہ غلام بھی تھے کچھ لوگ کہتے ہیں زید ابن حارثہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ گھر میں تھے تو وہ تھے امام اعظم امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے ایک ہی تعبیر میں جو ہمارے ہاں جملہ آج کل چلا ہوا امام اعظم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خلیج القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سعید اب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے آزاد شدہ غلاموں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ابن حادثہ تھے اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدہ وجہ تھے تو سب کی اولیت جو اس میں آ جاتی ہے لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ علی کا ایمان کچھ دن کے بعد ہے اور عین نے ممکن ہے کہ بغر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا ایمان اسی دن کا ہو کیونکہ جو علی کے ایمان لانے کی بات واقعہ جو کتاب میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا وہ یہ لکھا ہے کہ آپ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اب یہ واقعہ حضور کی بیست اور نبوت کے کتنے دن بعد کا ہے اس میں پھر سیرت نگاروں کے اخوال ہے مختلف اگرچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور کی بیست اور آپ کو جو نبوت ملی ہے وہ سوموار کا دن تھا پیر کا دن تھا اور یہ باقیہ منگل کا ہے اگلے دن کا بازار کہتے ہیں اس کے کافی بات کا تو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو تعجب ہوا ہے کیا کرنے ہیں انہوں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر موقع پر پوری دعوت دی کہ ہم یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وحدہ اللہ شریک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بتوں سے برأت اور اپنی نبوت اس کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ تم نے جو منظر دیکھا ہے اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا یہ وہ خفیہ زمانہ تھا ابھی اسلام ظاہر نہیں کیا جا رہا تھا تو اس پر انہوں نے حضرت علی کرم اللہ بچ نے نصفی کے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم فرمایا ایمان لائے اور پھر اس کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا البتہ آپ کے والد جناب ابو طالب نے ایک موقع پر کہ علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا حضور کے ساتھ ہی تو پوچھا کہ تم کیا کر رہے تو انہوں نے بتایا کہ میں ایمان لایا ان پر یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم اللہ کی فدانیت کا تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہیں حضور کے بارے میں کہا دلی کو یہ تمہیں کسی غلط بات کا حکم نہیں دیں گے تمہیں کسی غلط رستے پر نہیں چلائیں گے ان مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا انہیں حدالی کو م... تو کی اجازت دے دی لیکن, لیکن قسمت کی بات ہے کہ خود ایمان نہیں لا ساتھ کھڑے ضرور رہے لیکن ایمان نہیں لائجا. ابو طالب تو آپ کا نام علی اس طرح والد نے رکھا چونکہ حسن آپ کے بیٹے تھے پہلے بیٹے تھے شادی کے اگلے سال پیدا ہوئے تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. اس لیے آپ کی کنیت ابو الحسن ابو الحسن کہلاتے ہیں ایک آپ کی کنیت اور بھی مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی ابو تراب ابو تراب تراب مٹی کو کہتے ہیں عربی کے اندر تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پس منظر ہے اس کننیت کا عربی میں کنیت اولاد کے نام سے بھی ہوتی ہے کسی کا کوئی بہت بڑا شغف ہو کسی کو کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہو اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے مثلا کسی کے پاس اگر کسی نے بلیاں پالی ہوئی ہیں تو بلیوں کی طرف اس کی کنیت چلی جائے کسی نے کسی نے کبودر پالے ہوئے ہیں تو جو جو جس کا جس چیز کے ساتھ علاقہ بڑا شدید ہو یا کسی واقعے کے ساتھ بھی بعض اوقات کنیت ڈیولپ ہو جاتی تھی تو حضور گر تشریف لے کر گئے تو حضرت فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے شوہر انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی انبن ہو گئی میاں بیوی ہو جاتے چھوٹی موٹی بات تو کہا مجھ سے کوئی انبن ہو گئی تو ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے تو حضور نے پتہ کروایا پوچھا کدھر ہے کسی سے لوگوں سے کہا پتہ کرو کدھر ہے تو کہا کہ جی مسجد میں لیٹے ہیں حضور تشریف لے کر گئے تو وہ مسجد میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چادر بھی یعنی پاؤں سے ہٹی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ حکم یا آباد راب مٹی والے یعنی مٹی میں جو پڑے بھی, مٹی میں جو کھڑے ہوئے تو چونکہ مٹی تھی جسم کے اوپر تو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑی جو چونکہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے یہ نام نکلا اباتراب کا تو حد علی کرم اللہ وجہ کو یہ پسند آیا ہوگا سننے والوں کو پسند آیا ہوگا تو یہ بھی آپ کی کنیت بن گئی آپ کو ابو تراب کہا جانے لگا یہ حضور کی محبت کا اظہار تھا ان کے ساتھ تو ایک یہ چیز کہ آپ کی کنیت کا ذکر آیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آنے کے بعد بہت جلدی بڑی ہی ابتدار اور آغاز میں ہی اسلام کے دائی اور سپاہی بن گئے آپ आप کو آپ نے وہ مشہور معروف واقعہ سنا ہوا ہوگا جس میں حضرت ذر غفاری میں نے یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو وہ تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ حضور ان کو پتہ چلا تھا کہ اسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے بہت شرک سے بڑے بیزار ہو گئے تھے اسلام کی کی طرف ان کا مزاج اور طبیعت بڑی ڈھل رہی تھی تو انہوں نے پہلے اپنے بھائی انیس کو بھیجا تھا وہ بھائی کو بہت مضبوط قسم کی رپورٹ نہیں لے کر آئے تو خود آئے ابو غفاری تو وہ جب مسجد میں جب آ کر ٹھہرے اور شام ہو گئی تو ان کو ایک س... ایک... ایک نوجوان اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر رات بسر کرنے کے لیے بہت علی کرم اللہ بچ تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اور وہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت میں آپ کے ساتھ شریک تھے خفیہ زمانے میں بھی بات کے زمانے میں بھی آپ کا جو سیرت میں آپ کا نام جو اس کے بعد آتا ہے وہ آتا ہے ہجرت کی رات کا مشہور تذکر کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے تو آپ نکلے اپنے اور آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا آپ کو جو مشورے کی جگہ تھی مشرقین کے جس کو دارالدوہ کہتے ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو قتل کرنے شہید کرنے کا منصوبہ بنا اور وہ تفصیل سیرت میں آپ کو میں بتا چکا ہوں بہت اہتمام کے ساتھ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں آپ ہجرت فرمائے مدینہ کی طرف حضور نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ میں اکیلا کہا وہ بکر ساتھ ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جب خود نکلنے کا فیصلہ فرمایا تو امانتیں تھیں آپ کے پاس مکے والوں کی اور اگر آپ چلے جاتے تو امانتے کسی بہت ہی امین شخص کو دے کر جانا ضروری تھا جو آپ کے بعد ان کو پہنچاتے تو اس کے لیے علی کرم اللہ باز کا انتخاب فرمایا تو آپ کے پاس ایک چادر تھی جو خزرمی چادر کہلاتی تھی آپ نے فرمایا کہ وہ ایک جہاں بنتی تھی اس کے اعتبار آپ نے عدلی سے فرمایا تم یہ چادر اوڑھ لو اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور آپ خود جب گھر سے نکلے اور سیدھے بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے تو لوگ تھے حالانکہ گھر کے باہر ابو جہل بھی اور باقی ہر قبیلے کے ایک ایک شخص جیسے طے ہوا تھا کہ تمام قبائل اس قتل کے اندر حصہ لیں گے تاکہ کسی ایک کے اوپر زور نہ ہے قریش کا تو آپ نکل آئے اس کے بعد صبح جب یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے یا دروازہ کب دیکھا تو دلی تو یہ لوگ حیران ہوئے کہ کس وقت حضور نکلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ ایک طرح سے گرفتار کر کے اور زد و کوب کرتے ہوئے تشدد کرتے ہوئے لے آئے بیت اللہ اور پوچھ رہے تھے کہ حضور کہاں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کا منصوبہ اور سفر کا رستہ اور رفیق وغیرہ کسی کو نہیں بتایا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتہ اور یہ کہنے میں وہ سچے تھے ان کو واقعی نہیں پتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو بھی نصیحت فرمائی ہے کہ اپنے رازوں کی حفاظت کرو اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد طلب کرو راز کی حفاظت کے ساتھ ان کا راز ہرے کے ساتھ شیئر نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے راستے کو اکثر اوقات پوشیدہ رکھتے تھے اور بعض اوقات تو آپ جس طرف آپ نے سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ کی زبان سے غلط بات تو نکلتی نہیں تھی کبھی بھی اشارے کنارے بھی نہیں نکلتی تھی جس کے اندر کوئی معمولی سا بھی جھوٹ تو بہت سخت لفظ ہے کسی بات کے خلاف واقعہ ہونے کا اندیشہ اور امکان بھی ہوتا ایسی چیز تو ایسا جملہ تو آپ کی زبان پر نہیں آتا تھا لیکن آپ بعض اوقات لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ رستہ کیسا ہے تو لوگ اس رستے کی تفصیلات بتاتے تھے بس اتنی بات آپ پوچھتے تھے اور سفر سے پہلے کہ یہ رستہ کیسا ہے تو لوگ اس کی تفصیل بتاتے تھے پھر آپ دوسرے رستے سے سفر فرمایا کرتے تھے تو یہ ایک طریقہ تھا کہ اگر رستے میں کسی نے گھات لگانی ہے اگر کسی نے رستے میں کوئی نقصان پہنچانا ہے تو وہ اس کو مغالتا ہو کہ اس طرف کا پوچھا ہے تو شاید اس طرف ہی گئے ہوں یہ تو نہیں فرماتے تھے کہ میں اس طرف جاؤں گا یہ ذکر نہیں کرتے تھے بس کہتے تھے کہ پوچھتے تھے وہ سب یہ رستہ کیا رستے کی تفصیل پوچھی اور سفر دوسرے رستے پر اختیار ہے دیکھیں جان بچانے کے وقت میں جھوٹ بولنا جائز ہے انسان بول سکتا ہے لیکن کسی کو جان کا خطرہ لیکن جن لوگوں پر صداقت کا بہت زیادہ غلبہ ہو جائے اور ان کی زبان پر کبھی جھوٹ آیا ہی نہ اور جھوٹ ان کے لیے کسی بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ دشوار ترین چیز ہو وہ سر سے لے کے پاؤں تک صداقت کے اندر ڈھلے ہوئے لوگوں ہوں سچائی میں ڈھلے ہوئے لوگوں ہو. وہ ایسے موقعوں کے اوپر بھی جھوٹ نہیں بولتے جب ان کو جائز بھی ہو جائے ہمارے بزرگوں میں سے قاسم العلوم اب حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے ان حضرات نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد ایک کوشش اور کی تھی اس خطے سے انگریزوں کو نکالنے کی اور اس کوشش میں رہے اس جہاد میں رہے ان کے شیخ و برشید حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکم گرمہ عجت کر گئے انگریزوں ان کے پیچھے تھے یہ زمانہ تھا یہاں پر انگریزوں کے دور میں تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں تھے یا کسی جگہ چھپے ہوئے تھے تو چھاپہ پڑ گیا انگریزوں کا اور لوگ اندر آ گئے اچھا اس زمانے میں تصویریں تو ہوتی نہیں تھی کہ بندے کی شناخت کیسے ہو آج بھی جن لوگوں کی تصویریں نہیں تھیں ان کی شناخت یہ امریکہ اور اس کے حواری پوری دنیا میں مارے مارے پھرے مولا عمر کے پیچھے ان کو کیوں نہیں پکڑ سکے کہ ان کی تصویر نہیں تھی ان کے پاس جو تصویریں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے مسودہ نہیں کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی آج تک یا جو مشہور ہیں ان کے نام سے انہیں کی ہے یا نہیں تو اس وجہ سے شناخت دشوار ہوتی ہے تو لوگ گھر میں داخل ہو گئے تو سامنے مولانا قاسم صاحب کھڑے ہوئے تھے ان کو دیکھتے ہی ان کو خیال بس یہ دل پہ آیا کہ یہ نہیں ہوگا ان, ان سے پوچھا کہ کہاں ہیں مولانا قاسم نالتوی صاحب مولانا قاسم صاحب سے پوچھ کہاں ہیں گھر کا محاصرہ گھیرا کر لے تو مولانا قاسم صاحب جس جگہ کھڑے ہوئے تھے اس سے دو قدم سائیڈ پر ہٹے اور اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ ابھی یہاں کھڑے تھے ابھی یہاں تھے تو نے کہا کہ ابھی یہاں تھے تو اس افسر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جلدی بھاگو اگر ابھی یہاں تھا تو زیادہ دور نہیں گیا ہوا ادھر ہی کہیں پر اور ان کو چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے وہ سچ بھی بولا اور اللہ نے جان بھی بچائی اور اس موقع پر جب آپ سوچیں جب انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے پکڑتے ہی دو انجام ہیں یہ سیدھا پھانسی ہے یا توپ کے منہ کے اوپر باندھ کر فائر کر جو علماء کے ساتھ ہوا جنگیا تحریک آزادی کے اندر یہ انجام انسان کو اپنا معلوم ہو اس کے باوجود اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے اور ایک ہم ہے کہ عام حالات میں گپ شپ میں جان بوجھ کر بھی تجارتی معاملات میں بھی لین دین میں بھی جھوٹی جھوٹ جھوٹی جھوٹ جھوٹی جھوٹ پروائی کے زبان سے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ فرشتوں کے دفتر میں اس اس کو کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے, لکھ دیا دیا جاتا جاتا ہے ہے کذاب اور یہ جھوٹ جہنم میں پہنچا دیتا ہے اور دوسرے شخص کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ وہ سچ بولتا رہتا ہے سچ بولتا ہے چاہے زندگی ادھر سے ادھر معاملات جو بھی ہوں سچ, سچ سچ سچ سچ کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے فرشتوں کے دفتر میں دفتر سے مراد ان کے رجسٹر میں رجسٹر کو فارسی میں دفتر کہتے ہیں تو فرشتوں کے رجسٹر کے اندر جو ہے نا اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے اور یہ سچ اس کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سیدنا علی کرم اللہ بچ کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کو ہجرت کی رات پکڑ کر لے گئے تو خانہ کابا میں کچھ گھنٹے ان کو پکڑ کر رکھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تو ان کو چھوڑ دیا گیا جب چھوڑ دیا وہ واپس آئے اور پھر خود ہجرت فرمائی تو اب تو وہ ہر ایک کو پکڑ رہے جو ہجرت کر رہا ہے تو رات کو سفر کرتے تھے پوری رات چلتے تھے اور دن کو کسی غار میں کسی کھو میں کسی جگہ چھپنے کی جگہ میں چھپ جاتے تھے دن چھپ کر گزارا کرتے تھے رستہ بہت طویل ان کو لینا پڑا اور ہجرت پیدل کی تو پیدل حجاز کے اور مکہ اور مدینہ کے اس ریت کے سمندر میں جو بالکل گرم اتنی ہوتی ہے ریت اس کی جیسے انگارے اس پر آپ کرتے ہوئے جب مدینہ پہنچے تو وہیں پہنچے اس بستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام فرمایا تھا جامع قوب بنی تھی تو وہاں جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آئی کہ علی پہنچ گئے تو حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو تو صحابہ نے رس کیا کہ رسول اللہ ان کے قدم پاؤں ایسے لہو لہان ہیں اور ایسے سوجے ہیں اور اتنے پھٹے بھی کہ وہ زمین پر پاؤں رکھ کر چل نہیں سکتے تو حضور نے فرمایا میں خود ان کے پاس جاتا ہوں حضور تشریف لے کر گئے اور جاگر علی کے پاؤں کو دیکھا تو روایت میں آتا ہے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ان کے پاؤں کی حالت دے کر دونوں پھر آپ نے ان کے پاؤں پر اپنی لعاب مبارک اپنا تھوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لے کر وہ ہد علی کے پاؤں پر لگایا اور عطلی فرمایا کرتے تھے کہ اے تو صحابہ نے بھی دیکھا کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر میری آخری دنوں تک اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرماتے تھے کہ حضور کے لعاب کی یہ برکت ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک میرے پاؤں نہ کبھی زخمی ہوئے نہ کبھی دکھے ہیں اس کے پاس ایسا حضور علم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جو تھا ان کے لیے ان کے پانی وہ اس دن سے جو ٹھیک رہے وہ پاؤں ساری زندگی یعنی وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کی جوانی کا زمانہ تھا ظاہر ہے تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی ان کی علی کی شادی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی ہے تو تیئیس سال کی عمر تھی سال کی تو کہا اس دن سے لے کر آخری عمر تک ان کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رہے مدینہ نمبر تشریف لے آئے اور حضور کے ساتھ ہی ہوتے تھے یہاں آ کر سب سے پہلے تو ہجرت کا پہلا سال ہے گزرا ہے تعمیر میں شریک رہے مست نبوی کی جب تعمیر ہوئی ہے تو اس میں بڑے زور و شور کے ساتھ شریک اس موقع پہ کے اشعار بھی ہیں صحابہ جب اس طرح کوئی اجتماعی کام ہوتا تھا سارے مل کر کر رہے ہیں تو اس میں شعر کہا کرتے تھے اس اشعار سے عربی میں عربی کا ذوق اس کے لیے چاہیے ورنہ بعض اشعار ایسے ہیں کہ انسان حیران ہوتا اس کی تاثیر کے اوپر جو فل بدی صحابہ نے کہا کہ اور بعض اشعار جنگوں کے موقع پہ جنہوں نے کہیں فل بدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اچانک پڑے ہیں اہتمام سے پوچھا یہ کون کون کہہ رہا ہے یہ کس نے کہیں ہیں یہ تو سلمہ ابن اقوا کے اشعار پڑھے غیر معمولی قسم کے اشعار ہیں جو نے اس موقع پر کہے تو علی شعر کہہ رہے تھے مصنوی کی تعمیر پر کہ یہ آج ہم جس اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ ہم آج ہم اس کام میں لگے ہوئے اور ہم آج کے دن یہ جو ہماری محنت مصنوعی کی تعمیر کی جو ہو رہی ہے اینٹیں کچی اینٹیں ہوتی تھیں پتھر ڈھو رہے ہیں اور گارا بنا رہے ہیں اور سارا کچھ تو کہا کہ آج کے دن بد نصیب وہ ہے جو اس گرد و غبار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جو آج اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہ رہا ہے اور اس گرد و غبار میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہا اس گارے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا ان پتھروں کو نہیں اٹھانا چاہ رہا تو وہ حقیقت محروم ہے اور وہ بد نصیب ہے کہ اسی قسمت میں یہ خدمت نہیں ہے اسی قسمت کے اندر یہ سعادت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصنبی کی تعمیر میں پتھر بھی اٹھاتے رہے گارا بھی بناتے رہے اینٹے بھی لگاتے رہے خندک کے اندر آپ خندک کھودتے بھی رہے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جسد اتھر کو مٹی میں بالکل اٹا ہوا ایسا دیکھا کہ جیسے کوئی صفوف کسی کے اوپر چھڑک دیا جاتا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان چیزوں میں حصہ لیا کرتے تھے بدر بڑا مارکا ہوا بدر میں سید علی کرم اللہ وجہ نے شجاعت کے جوہر دکھائے ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں उतारा تھا بدر کے دن جب عقبہ اپنے بھائی شعیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ سب سے پہلے بدر میں سامنے آئے تین لوگ Uh, ان جنگوں کے اندر پہلے ون ٹو ون مقابلہ دو دو تین تین لوگ اکٹھے بعد میں جب سارا لشکر دوسرے لشکر پہ پل پڑتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ گمسان کرن اب ہو گیا اب لوگ گتھم گتھا اس سے پہلے ایک ایک یا دو دو یا تین تین لوگ ہوتے تھے تو بدر میں مشرقین جو کے بڑے آئے تھے بڑے غرور کے ساتھ آئے تھے تو وہ قصہ بدر میں گزر چکا ہے کہ کس وجہ سے سب سے پہلے آ گئے ابو کے ساتھ کی بوماری ہوئی تھی تو رتبا آئے اس کے ساتھ ان کا بھائی شیبا یہ دونوں ربیہ کے بیٹے ہیں مکہ کے بڑے بلند بانگ لوگ تھے بڑے مشہور لوگ تھے ساتھ اس کا بیٹا ولید تو ادھر سے ہم سار آئے تھے پہلے انصار نے تو اپنے آپ کو ایک ڈھال کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا اور بار بار یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ہماری لاشوں سے اور ہمارے ہمارے بے جان جسموں سے گزر کر کوئی چیز آپ تک آ سکتی ہے ہماری آنکھیں جب تک دیکھ رہی ہیں اور ان کے اندر زندگی کی رمخ موجود ہے تو رس اللہ آپ تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکی انصار کا حضور کے ساتھ وعدہ تھا اور ایسا وعدہ وہ بیت اخبہ کے اندر کیا تھا حضور کو جب دعوت دی تھی مدینہ آنے کی اور اس کو ایسا پورا کیا کہ اس کے اوپر ان کو شہادتیں اور صنعت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی کہ انہوں نے وفاداری پوری کی خود رسول اللہ نے انسار کے بارے میں کہا کہ یہ وفاداری کیروں نے پہلے تمہارے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں حضور کو آواز دی کہ محمد ناک فانا ہماری برابری کے بندے بھیجو ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو ہمارے جس طرح ہم قریش کے نام پر نمایاں لوگ ہیں اس طرح اپنے لوگ بھیجیں تو جب یہ حضور کا آواز پڑی اتبا کی تو نے جو پہلا نام لیا اپنے, اس کی طرف سے کہ اب میں تمہیں اپنے گھر کے لوگ بھیجوں جو اس نے کہا تو حضور نے فرمایا کہ کم یا علی علی کھڑے ہو جائیں اور جائیں آپ اور تیسرے نمبر پر ابو عبیدہ اپنے چچا کے بیٹے ہارش کے بیٹے تایا کے بیٹے تھے حضور کے ابو عبیدا سے کہا عبیدہ آپ کھڑے یہ تین لوگ پھر آئے اتما کی فرمائش کیوں تو جب آئے تو پھر انہوں نے چونکہ وہ ڈاٹے باندھے ہوئے تھے تو نظر نہیں آ رہے تھے کون تو علی نے کہا کہ علی اب عزت دار عزت داروں کے سامنے آئے ہیں اب خاندانی لوگ خاندانی لوگوں کے سامنے آئے ہیں اب جو ہے جوڑ کو جوڑ پڑا ہے یہ ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کیا نی کرم اللہ سروڑا چکے تھے تو یہ جب جوڑ کو جوڑ پڑا تو اللہ جل شاہر نے اس کے چند سیکنڈوں کے اندر جو اس کا نتیجہ سامنے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا تو بدر میں اللہ جل شاہ نے شجاعت کے وہ جو جواب صرف تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر آگے چل کے خیبر کی بات کروں گا حضور جھنڈا بھی دیا کرتے تھے اور باقی دلیری اور بہادری سعید علی کرم اللہ کا خاصہ ان کے ہر موقع کے اوپر اللہ پاک نے جو ان کو عطا کی حضور کی تلوار ان کو دی ذوالفقار حضور کی تلوار کا نام تھا اسی لیے تعلیم کہتے ہیں کہ ذوالفقار اور صرف لڑتے شجاعت کے ساتھ نہیں تھے بلکہ اس موقع کے اوپر جو جنگ کے اندر اپنے آصاب کو سامنے رکھ کر جب خیبر کے اندر مرحب سامنے آیا تھا. تو اس کا ڈیل ڈول ایسا تھا. مرحب کا ڈول کہتے لوگ کہتے کہ وہ انسان نہیں لگتا تھا. ایسے جیسے کوئی پہاڑ ہوتا. جیسے کوئی سات ساڑھے سات آٹھ فٹ کا بندہ ہو. چوڑائی اس کی لمبائی چوڑائی کہ لوگ حیران ہوتے تھے اس کو دیکھ کر کہ یہ بھی کوئی انسان ہے. تو وہ علی گئن سامنے آیا تو اس موقع پر مشہور شہر جو کہ تو اس نے آ کر شعر پڑے تھے کہ جس میں کہا کہ میں مرحب اپنی فضائل کہ میں وہ مرحب ہوں جس کے قصے جس کی بہادری جس کا جسم جس کی باڈی محاورے کے طور پر لی جاتی ہے تو میں وہ ہوں یہ روک ڈالنے کے لیے کہا تھا دلی نے کہا تھا کہ میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا اور کلئی میں ایسا ہوں جیسے کہ جنگل کا شیر ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر اگلے بندے پر ہےپت آتی ہے میں بھی وہ ہوں پھر اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی نے جس طرح اس کی گردن اڑائی بعض میں تو آتا ہے کہ جو اوپر سے تلوار ماری تو سر سے لے کر پاؤں تک اتار دی ریجے. اور اس پر آپ کو فاتح خیبر جو انشاءاللہ خیبر میں اس کا ذکر آئے گا آگے اگلی چیزیں بدر کے بعد آپ کی شادی کا تذکرہ ان شاء اللہ زندگی رہی توجمہ واخر الدام الحمد للہ رک